ایک سوال یہ ہے آپ سے کہ علامہ جلال الدین فیوتی شافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب شرح صدور میں ایک حدیث پاک لکھی ہے میں نے پڑھی تھی وہ حدیث کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک قبرستان کے پاس سے گزرنے والا شخص یہ نہ کہے کہ کاش ان قبر والوں کی جگہ میں ہوتا یعنی میں بھی کاش ان قبرستان اس قبرستان میں دفن ہوتا تو حبی شریف میں ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے برائے مزید جگہ پتا براہ گئے یہ حسان رضا بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ آدمی چونکہ موت مانگنی منع ہے موت کی دعا کرنی منع ہے لیکن جب آدمی اتنا مجبور کر دیا جائے گا ظلم و ستم کتنی انتہا ہو جائے گی کہ آدمی کہے گا کاش میں مر گیا ہوتا ہوں. کاش میں خبر قبرستان میں جس قبرستان سے گزر کوئی خواب کی بات نہیں ہے کاش ان کی جگہ میں ہوتا یعنی مجھ پہ یہ مصب العام نہ آکے اور دین کو چھڑانے کے لیے اتنے ظلم ہوں گے تو مسلمان اس وقت مرنا قبول کرے گا اور موت کو پسند کرے گا زندگی پر تو اس لیے اس وقت بے بےمانی بے حجائی ظلم و شتم عام ہوگا کہ آدمی اس سے نفرت کرتا ہوا کہے گا کہ کاش اس قبرستان میں اس کی جگہ نہ ہوتا یعنی یا مر چکا ہوتا میں یہ بے حیائی نہ دیکھتا یہ ظلم و ستم نہ دیکھتا اور یہ اسلام سے بیداری نہ دیکھتا